ابوبہ کرم نے ہازم اور ایسے باقی بزرگوں کو حدیث کے لکھنے پر معمور کیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین بھی اپنے اپنے دور میں کتابت حدیث فرماتے رہے آپ کی بخاری رجم اللہ یہاں کتابت العلم و کتابت العلم مستقل باب لاتے ہیں اشارہ یہاں پہ امام بخاری کا یہ ہے کہ صرف عمر ابن عبدالعزیز یا تابعین میں تحریر حدیث کا رواج یا عادت نہیں تھی بلکہ کتابت حدیث بمرنبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی یعنی صحابہ کرام جو حادث لکھتے تھے یا تابین حضرات لکھتے تھے تو یہ لکھنا ان کی اپنی عادت یا اپنی خواہش پہ نہیں تھی بلکہ نبی علیہ السلام نے خود انہیں حکم دیا تھا کہ تم حدیث لکھ لو تو لہذا کتابت سے حدیث امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ کتاب الحدیث امام بخاری اس باب کو لا کر ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں مسلم شریف دل میں جو میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں تدوین حدیث کے سلسلے پر حدیث کے نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا لا تک عنی غیر القرآن فمن فل کا تبہ پھل لا تخت عني غیر القرآنی ومن کا تبا فل قرآن عظیم کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھو اگر کسی نے لکھا ہے تو اس کو مٹا ڈالو اس حدیث سے مسلم سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام السلام نے کتابت حدیث سے ہمیں روکا ہے اور منع فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ کتابت الحدیث سے کیا فرمایا منع فرمایا ہے اب جب کتابت الحدیث سے نبی علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے تو پھر حدیث لکھنا تو جائز نہیں ہے تو کیا جن صحابہ کرام نے یا جن تابعین عظام نے یہ لکھے ہیں کیا یہ ان کا لکھنا صحیح ہے اور یہ بات صحیح ہے امام بخاری رحمہ اللہ لاتب خیر قرآن اس روایت سے جواب دیتے ہیں باب و کتابۃ العلم کہ کی کسی وقت کسی عارض کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کتابت الحدیث سے روکا تھا لیکن یہ روکنا امر ممتد نہیں تھا بلکہ ایک امر عارضی ایک عمر عارضی بے مدتن تھا اور جب وہ عارض درمیان سے اٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے امر بے خطابۃ الحدیث کر دیا اور سمجھ گیا ہے؟ اور وہ امر عارض آپ کو معلوم ہے کیا ابھی قرآن عظیم مکتوب نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے ساتھیوں کو اس لیے روکا کہ قرآن عظیم اور احادیث کے آپس میں اختلاط نہ ہو جائے آپ سمجھ گئے ہو جب قرآن عظیم ایک مکتوبی شکل پہ شائع ہوا اور لکھ کر گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اختوبول ابھی شاہ لکھ لیا کرو بھائی تو کتابت الحدیث سے یہ دو باتیں امام بخاری رحم اللہ ثابت کرتے ہیں تیسرا مسئلہ یہاں پہ آپ کو ایک مسئلہ بتانتے ہیں امام بخاری رحم اللہ کہ علم کی حفاظت آپ علماء پہ علم کی حفاظت ضروری ہے اب علم کی حفاظت کیسے ہو تو پہلے آپ کو کہا کہ علم کی حفاظت بالدرس ہے بالواز ہے واضح ہے اس سے واضح کرو درس دو یہ علم حدیث کی مح... کیا ہے حفاظت ہے اب یہاں فرماتے ہیں من جملہ اسباب حفظ علم سے کتابت العلم بھی ہے قید العلم بالکتاب کتاب اپنے علم کو کیا کرو کئی ہو اس کو مقید کرو لکھ لیا کرو تو لکھنا علم جو ہے یہ حفاظت علم کا ایک ذریعہ ہے جناب چلیے <تصفح> خیال کرو اے حضرت ابھی جو ہے فرضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا علقم کتابن آیا ہے تمہارے پاس کوئی کتابیں مخصوص یہاں کتابن سے صرف یہ نہیں ہے کہ کیا تمہارے پاس کتاب ہے حل ان کتابن یعنی کیا تمہارے پاس کوئی کتاب مخصوص ہے کوئی خاص لکھت موجود ہے کوئی ایسا مکتوب ہے جس پر تمہیں نبی علیہ السلام نے مخصوص کیا ہے ہر اندم کتابن یعنی ہر ان دکم مکتوب مخصوص مانا ہے کیا تمہارے پاس کوئی لکھت کوئی مکتوب مخصوص نبی علیہ السلام سے ہے فلا حضرت علی نے فرمایا لا نہیں ہے اللہ کتاب اللہ او فن اوتی ظلم مسلم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی ہاں جی اللہ کتاب اللہ مگر اللہ کی کتاب ہے او فاہل یا کتاب کی سمجھ ہے اوتی ظلم مسلم کی جو اللہ نے کسی مسلمان کو دی ہے سمجھ گئے ہوں اب یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھو ایک تو یہ کہ اللہ کے میں یہ استثناء متصلہ ہے اور او فاہمن میں بھی یہ استثناء متصل ہے اس لیے کہ آطرف ہے کتابن پر تو اللہ کتاب اللہ ہے ایک تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن حاصل دوسری بات یہ کہ فاہمن او تیور رجل المسلم اور ہمارے پاس قرآن کی سمجھ ہے جو اللہ نے اسے دے رکھی ہے رجل مسلم کو اب توجہ اس قسم متصل کی صورت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس مکتوب مقدوس وظیم ہے یا قرآن عظیم کی فام ہے جو اللہ نے کسی بندے کو دے دی ہے اور اس کو ایک کونے پہ لکھ دیا ہے تو وہ ایک ہمارے پاس قرآن سے مکتوب مکتوب ہے فہم قرآن کو بھی ہم نے جگہ جگہ لکھ دیا ہے جو کہ نقت ہوتے ہیں یا تفصیل ہوتی ہے یہ سستنا متصل کی صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ او فاہمن جو ہے نا یہ سسنا منقطی ہے اس لیے کہ ایک روایت میں فاہمن کی جگہ فاہمن آتا ہے کیا تھا ہے فہمن تو مان یہ کہ ہمارے پاس کوئی مخصوص علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے او فہمن سنا منقفی ہے لا فہمن او تیہو رجل مسلم لیکن وہ سمجھ ہے جو اللہ نے ایک اپنے کسی بندے مسلمان کو دے دی ہے اب سمجھ گیا ہے او فہمن ہے دوسری وار میں تو جب فاہمن ہو جائے گا تو وہ سوچنا منقفی ہو جائے گی تمہارا ہمارے پاس کوئی مختوب نہیں اس واقعہ کے او فاہن و لاکن فا ہاں ہے ہمارے پاس سمجھ قرآن قرآن کی سمجھ جو اللہ نے کسی بند صالح کو دے دی ہے وہ میں قرآن کیا ہے وہ اشتہاد ہے وہ استمبا ہے وہ سیاق و صبا سے اخراج المسائل ہے اوپر مہاشی نے بھی یہ بات لکھ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم کے تفسیر اگر کوئی مفصر کرتا ہے بشرتی کی شروع کی تفسیر کے ساتھ موافق ہو قرآن عظیم کے سیاق و سبا سے موافق ہو تو یہ تفسیر علماء کر سکتے ہیں اور یہ شریعت کے مطابق تفسیر جو ہے اس کو تفسیر بغیر نہیں کیا نہیں کہا جائے با سمجھ گئے او پامن ہو اسلام مختصر ہے کہ ہمارے پاس قرآن مکسو موجود ہے اس کے علاوہ قرآن کی جو تفسیر ہے اور ہم نے لکھی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے سمجھ میں ہے تیسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس سے مکتوب کچھ نہیں ہے سوائے قرآن سوائے قرآن کے کچھ بھی مکتوب نہیں ہے ہاں او پہ من لا یہ پان تو مکتوب نہیں ہے لیکن اس سے ہمیں اجازت ہے کہ ہم اشتہار اور استعمال مسائل کے لیے قرآن کی آیات سے کر سکتے ہیں اب سمجھ گیا او ماں پیاز صحیفہ یا ہمارے پاس مکتوب صرف وہ ہے جو میرے پاس اس گتھی میں ہے صحیفہ جو میرے پاس اس کاپی میں ہے یہ کافی ہے میرے پاس اور اس میں مکتوبات میرے پاس موجود ہیں بس اعلیٰ ابھی جو ہے وہ کہتا ہے قلت تو میں نے کہا وہ ماں پیاز صحیفہ آپ کے پاس صحیح سمے کیا ہے پالو فرمائے الکلو اقل نہیں ہے الکلو کیا مانا امر بیر اوکل ہے یو یا احکام اوکل ہے دو ٹھیک ہے نا تفصیلات العقل ہے تین یعنی کیا مانا بیت کے احکام ہیں اور فرق الیر اور اس میں ترغیب ہے اس میں لکھا ہے کیا ترغیب دینا کسی قیدی کی آزادی میں ٹھیک ہے بھائی ولاقت المسلم کافر اور اس شریک میں یہ مسئلہ لکھا کر کیا ہے کہ نہیں قتل کیا جائے گا کوئی مسلمان ببوقابلے کافر کے نہیں ولاقت المسلم کافر اور نہیں قتل کیا جائے گا مسلمان ببوقابلے کافر کے کیا مانا اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کیا ہو اس مسلمان قاتل کو مقابل مقتول کا کر کے نہیں مارا جائے گا علماء کرام و اللہ امت اور اچھے اچھے لوگوں بزرگوں دوستوں عزیزوں پہلی بات یہاں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے مناسبت سے بہت سے حدیثیں آئیں گی یہ حدیث نظر قطعی ہے اس مسئلے پر کہ آل بیت کو نبی علیہ السلام نے کسی خاص علوم سے مخصوص نہیں فرمایا تھا آل بیت کو نبی علیہ السلام نے کسی خاص علوم پہ مخصوص نہیں فرمایا تھا خلاف الروافض روافض کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ایک مخصوص علم تھا جس میں امر خلافت یا حکم خلافت وہ ایک مخصوص کافی تھی جس پر عالبیر کو محسوس کیا گیا تھا اور وہ علم کسی غیر کے پاس نہیں تھا یہ حدیث روافت کی تردید کر رہی ہے کہ عالی صاحب خود کہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہے یاد صحیفہ ہے اور یا فہم ہے اس بات کی قوت ہے مسئلہ سمجھ گیا ہے اور جو صحیفہ ہے میرے پاس تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں مسئلہ خلافت ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے اس میں بھی مسائل عامہ ہے احکام دیت ہیں اس میں سکاق العیر کے مسائل ہیں یا لائبر مسلم ناخر کے مسائل اب سمجھتے ہیں سر کے باقی علارت سے واسطے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آج کو کچھ خصوصی علوم کے پاس مخصوص علم کا اور اس مخصوص علم میں حضرت علی کی خلافت کے مسائل تو یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ حال ان قال اللہ کیا تمہارے پاس کوئی مخصوص کتاب ہے نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے جو تم بھی پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی, بھی سنتے ہو ہم بھی سنتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کتاب موجود نہیں ہے دوسری بات یہ کہ فام ہے اللہ نے ہر ایک کو تو پھر جو اس بات کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے نمبر تیسری بات یہ کیے صحیح جو میرے کہ حضرت علی حدیثی ہے اگر یہ لاتو والے حدیث دوان کے طور پر ہوگی تو حضرت سے لکھا ہے یہ تو ہمارے گھر کے مسئلے تھے شیعوں کے لیے دویل یہ ہے کہ آل بیت کو نبی علیہ السلام نے مخصوص علم سے نہیں نوازا تھا یہی علم تھا جو سب کو دیا گیا تھا اب سمجھ گئے آگے بات یہ ہے کہ وہ ما صحیفہ اس صحیفے میں کیا لکھا ہے فرما اس میں عقل ہے عقل تو آپ جانتے ہیں نہ کو کہتے ہیں یا دیت کو کہتے ہیں اب اس کتاب کے اندر تو دیت نہیں ہے وہ ہے کہ احکامی دیت ہے صحیو آپ کا ندیت ہے اب یہ بہت لمبا مسئلہ ہے اگر کہتے ہو تو تھوڑا سا اس پر یعنی اشارتن کلام کرتے ہیں دیکھو قتل آمد قتل آمد قتل کی کتنے قسمیں پانچ قسمیں نا آمد ہے اس سے آمد ہے ہسا ہے اور قتل ڈسکمر یہ پانچ قسم تفصیل فل ہدایات اب قتل آمد کے لیے حکم یہ ہے کہ مجھے بھی قتل آمد القساس ہے مجھے بھی قتل آمد قحساس ہے البتہ اگر یہ قصاص کی جگہ پہ دیت ہو تو اس کے لیے شراط کیا ہے امام شاذر حم اللہ فرماتی ہیں کہ دیت اگر وہ رسائے مقتول جو ہے قاتل پر قحساس کو معاف کر دے تو یہ دیت و رضائے رسائے ہوگا ہم کہتے ہیں کہ موجب قتل آمد کے ساس ہے اگر کساس و رسائے مقتول معاف کرتے ہیں تو پھر یہ دیت اس میں رضائے قاتل ورضائے و رسائے دونوں کی شرط ہے یہ کہ قاتل کہتا ہے بھائی مجھے مارو نہیں میں تمہیں لکھ روپے دے دیتا ہوں اب ورثۂ مختول خوش نہیں ہیں تو یہ ورثہ مختول کی حت تلفی ہے بلکہ مجھے بے قدل آمد کیا ہے پساس سے اب پساس سے دیت کی طرف جانا یہ مشروط ہے بشرط رضائے فریقے اگر قاتل بھی راجی ہے دیت دینے پر رسائن مقتول بھی راضی پر تو پھر قاتل سے لی جائے گی لیکن اگر وہ رسائن مقدول راضی ہیں فاصل راضی نہیں ہے تو بیت نہیں لی جائے گی اگر سمجھ سمجھئے نا اسی طرح اگر تاطل راضی اور رسائن مقتول راضی نہیں ہے تو بیت پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک فریقے راضی نہ ہوں اور جانبین کی رضا ضروری نہیں ہے ہاں ورسا مقصول اس کو رضا, رضا ضروری نہیں ہے اب سمجھ گیا ہے ہاں ورسائے مقصول کی رضا ضروری ہے قاتل کی رضا ضروری نہیں ہے ہم کے کہ قاتل کی رضا بھی ضروری ہے خبر ختم ہوگی گئی آگے وفیکہ اسیر ہے اور اس میں ترغیب ہے کسی اسیر کی آزاد کرنے پر کوئی اصر کیا ہے کوئی قیدی ہے اس پر قرضہ ہے وہ قرض تم دے دو یا کوئی قرض قیدی ہے قدار قیدی ہے اس کو چھڑانے میں تم اپنے کیا کرو قوت برداشت کرو یعنی قوت اختیار کرو مالی قوت ہو یا تمہارا اپروچ جس کو کہتے ہیں اس کو خرچ کرو اپروچ اپروچا ٹھیک ولاقت المسلم کے <كافر> یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے حدیث سے بخاری یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر قاتل ہو اور اس کے مقابلے میں مقتول کافر ہو تو کافر مقتول کے مقابلے میں مسلمان قاتل سے کے نہیں لیا جائے گا اب سمجھ گئے ہو یہی شوافی اور حنابیلا کا مسلک ہے شواقی اور حنابلہ کہتے ہیں اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا چاہے وہ مختول کافر, کافر حربی ہو یا وہ مختول کافری ضمی ہو پھر بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا پھر بھی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم جی جی جی جی ہے الحمدللہ بس سبق شوروں ہے جی ہاں کو ہڈی بھی سنت بیاض الحما کار چلے گا نا احتسام شادی ہوئی کہ وہ درستی آؤ اور جب مشکے مشکاط کے دا سے آو. آو مضمون اور داس الفاظ مشترے باب ستھرا کے مشک باب احتسام شادی ہوئی دیکھنا فقن دے نوزما کو بالم تعلیم اسلام کے بخاری درس کو نوزما صفیہ دا, دا. اور داریں گی البنیاد طالب تریق شیخ عبد ال عبد القادر سے کتاب دے نو الطب ملام ہاں ہاں صحیح تھا شواف الحل کی تاخیر کیا ہے خبر مک گئی کہتے ہیں کہ مختول اگر کافر حربی ہے تو لایوت المسلم کا تل اگر مختول کافر حربی ہے تو اللہ بکافرین ہے اگر مختول کافر ضمی ہے تو یقتل المسلم بکافرین ہے با یوکر ہم اگر مسلمان نے کسی معاہد کو ضمی کو قتل کر دیا ہے تو ضمی مختول کے مقابلے میں مسلمان سے صرف لیا جائے گا ہمارے لیے دلیل بہاوی شریف کی حدیث ہے تو توحوی شریر میں یہ مسئلہ اس طرح ہے لا لایت المسلم لایوت المسلم بے کافر ولازو سی آزنی ولازو فی سی تو توحاوی شریف مسلم ولازو آدن فی آزین تو اب وہاں سے معلوم ہوا کہ اگر زوا جو ہے تو تضوات کے مقابلے میں قاتل کو شاسن کیا جائے گا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پہ اس قالمت مقرر کیا تو فرما ان پھر وہ لازمیں جو آمتے ہیں اور ہم, ہم وہ کریں گے جو ان پر ہیں تو لہذا ضمین مقتول ضمین مختول کے مقابلے میں کافر مسلمان سے قصاص لیا جائے گا اور اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کافر کا خون مخترم ہے یہ قصاص جو ہے حد کے آہد کے طور پر ہے بات سمجھ گئے ہم یہ قصاص حد کے آہد کے طور پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ضمی کے مقابلے میں ضمین مختول کے مقابلے میں مسلمان کافر کو کساسن قتل کریں گے اس لیے کہ قیاسن علا قتل یدف سرقہ یاد کرو کیاسن فرقہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کا مال کمال سرقہ کیا تو اس سارت مسلمان کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا لیکن اگر کسی مسلمان نے ضمی کا پھر مال کا سرو کیا گیا تو آپ اس مسلمان کیمتی کی ہے, کی کی ہے تو پھر کیوں نہیں ہے اب اگر تم کے جو لائے ابت المسلم کافر ہیں تو ہم نے لکھ دیا کہ نیچے تو اوپر ہمیں ہاں لاسلم حربی کے مقابلے مسلمان قاتل کو نہیں مارا جائے گا اگر حربی نہیں ہے ہے تو ہم نہ ہے وہ آلے مالے نہ ہے. اب سمجھ گئے ہو آگے جاؤ <تصفح> قال <سؤال> سبحانه تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" قوله هو غيور يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: "والمؤمنون قالوا إنا ما نحن إلا حُفَّلَ الْعَهْدِ قَدْ وَلَا أَحَدَ لَهُ حِفْلَ الْعَهْدِ الَّذِي قَامَ مِنْهَا فَمِنْ هَذَا الْعَهْدِ فَاتِمَ الْإِقَامُ وَلَا إِقَامُ فَهُوَ لَا يَقْتَصِرُ فَهُوَ لَا يَقْتَصِرُ فَهُوَ لَا يَقْتَصِرُ فَهُوَ لَا يَقْتَصِرُ فَهُوَ ہم ہر کو توجہ سے دیکھیے ابھی ہو رضی اللہ سرم فرماتے ان نفذات کا تلو رکھنے لے عام فت مکا بھی تطیل کا ترو ہو دیکھو خزا اور بنولیس کے قبیلے میں عداوت اور دشمنی تھی ٹھیک ہے بنو خزا کے افراد نے بنولیس سے ایک آدمی کو قتل کیا کب عام فتح مکہ جس سال مکہ فتح ہوا اب بھی تفیل منحم کا تلو ہو یہ بھی قطبی بات سو خزان اس عدمی کو کیوں مارا تھا بے سب بھی بے سبب مقطول ہے بمقابلے مقتول کے منو جو خزاع کی قبیل سے تھا قتلو بنو بنولیش نے اس کو قتل کیا تھا. بنو خزاع کے ایک ادمی مارا تھا اب جب بنو خزا کو موقع ملا تو انہوں نے بنو بنولیش کی ادمی مارا اپنا بدلہ لے لیا اچھا فوق بربالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ, علیہ السلط اسلام قسمت پر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے فارغ وار ہی نبی علیہ السلام اپنے سوار پر سوار ہوئے تو گئے ان قبیلوں کے پاس فقا طبا تقریب کی فکال خاص مکہ تالقت او الفیلہ دیکھو ساتیہ مقصد حدیث نبی پاک یہ ہے ہمت مکرم بلو خزان نے جس عدم کو قتل کیا تھا یہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے شریعت ایک تو ویسے بھی کسی کو مارنا جائز نہیں ہے پھر حرم شریف میں کسی کو قتل کرنا کہ جائے تو ہی نہیں حرم ہے نبی اسلام نے فرمایا دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حرم وہ محترم جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے قتل کیا کیا ہے حرام کیا ہے اور یہ وہ محترم جگہ ہے یہاں پہ اللہ کریم نے اساب کو محتر میں رو کر رکھا تھا اس لیے کہ اللہ اس حرم میں فساد نہیں پسند کرتے تو تم نے اس بنو بنو بنولیس کے آدمی کو تم نے کیوں مارا ہے حرم کی توہیل کی ہے اب سمجھ گئے ہو اللہ اللہ کریم نے مکہ سے قتل کو روکا ہے کہ قتل کرنا گنا ہے اور حرم میں ڈبل گناہ ہے اس پچھلے کہ تو ہی نہیں ہرن ہوتی ہے عابل فی اللہ کا شک ہے یا فرمائے فی اللہ اللہ نے مکے سے ہاتھیوں کو روکا تھا ہاتھیوں کو روکا تھا نا الم سرکھے غفارتوں کے مساج میں تو اسفاج پھر جب آ رہے تھے تو, تو بطن محسر میں اللہ نے ان کو روک دیا تھا گویا کے مکی کی طرح ان کو نہیں چھوڑا اس لیے کہ اللہ کریم مکے میں فساد نہیں برداشت کرتے سمجھ دے قال محمد و جالو عل شک امام بخاری قال محمد دیم محمد اسماعیل امام محمد بخاری فرماتے ہیں وجالو اللہ شک برقرار رکھو اس جملے کو یوں ہی اسی طرح بس. کیا مانا الفیلہ تو وجالو عل شک تم بھی اس جملے کو کسی طرح برقرار رکھو کہ آپ نے القتل فرمایا تھا الفیلہ فرمایا تھا اب سمجھ گئے ہو تو کہ حدیث میں بھی القتل او الفیل ہے امام محمد نے تم بھی رکھو قزاطال ابو نعیم القتل او الفیلہ اس طرح امام بخاری رحم اللہ کی دوسری شیخ ہے جن کا نام ابو نعیم ہے اس نے بھی رواج کرتی القتل او الفیلہ اس کو اللہ شک ذکر کیا ہے اب سمجھ گئے ہو یہاں جملہ خاتم وغیرہ رحو ابو نیم کے علاوہ باقی محدثین جو ہیں یقور الفیلہ وہ بنا برکت الفیل پڑھتے ہیں اب سمجھ گیا سنگیو یہ حبیث ابھی یہ حدیث سے ابھی ہو ری القتل ارفیل اللہ صبیل شک ذکر ہے امام بخاری کے استاد جو ہے ایک ابو نعیم ہے یہ بھی القتل عز الفیل ذکر کرتا ہے القتلا عالفین الاسبیل ترزب ذکر کرتا ہے ابو نعیم کے علاوہ باقی جو ہیں وہ الفی ال جزب ذکر کرتے ہیں کہ اس رواج میں قتل کا ذکر نہیں ہے واقع کا مان سمجھ گیا ہونا <تصفيق> بس اب وسل تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب توجہ کرو وہ سلتا سل تک اپنا مانا ہے اللہ نے آل مکہ پر کس کو مسلط کیا جی اللہ نے آل مکہ پر ربیع السلام کو مسلط کیا اور مبمن کو مسلط کیا تو کہ نبی علیہ السلام نے فتح مت کے کی وقت کیا کیا قتال کیا لیکن اگر یہ سلیتا کا معنی ایک ادب کے لحاظ سے کرو تو اچھا ہے سلیت جی کی اللہ نے سلطہ اجازت کے سال جی کی نبی علیہ السلام کو اللہ نے عالمت کے پر رہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار مت سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا اور میرے پاس بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا الا خبردار اور میرے لیے بھی اگر قتال یہاں حلال ہوا تھا تو دن کا کچھ حصہ تھا پولیسوں سے اثر کر الا حال خبردار وہ ساتھی حاضی خبردار بے شک کس سے انا زبر الفصا کس سے ہی ہے ساتھی حاضی میرا ہی نہیں میرا ہی جی وقت ابھی جو میں بات کر رہا ہوں حرام اس وقت جن حرام ہے آپ نہیں سمجھو الا انا سات حاجی حرام ابھی جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ہر جنگ کرنا حرام ہے وہ تو کل میں لیے حلال ہوا تھا جو میں لڑ چکا ہوں آگے فرماتو ہو شجر ہوا نہیں کاٹ اس کا کیا اور نہیں کاٹا جائے گا اس کا درخت اور ہم کل پڑ چکے ہیں کہ اگر درخت خود اگے ہوں تو ان کو تو نہیں کاٹا جائے گا لیکن اگر مالک نے رس کیا ہو اپنے شدر مخلوط کو اگر ادرکار سے کاٹ سکتا ہے ولا تل تپو ولا تل تکا تو نہیں اٹھایا جائے گا اس, اس کی گری ہوئی چیز کو پائی ہوئی چیز کو حرم کا لطف نہیں اٹھا سکو گے اب دیکھو بعض حضرات اس کو اپنے ظاہر پر کرتے ہیں کہ حرم کا لطتہ بالکل نہیں اٹھانا اس لیے کہ حرم میں لطف اٹھانا ہم گنا ہے ارام شافی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ منشد اگر اٹھائے تو اٹھا سکتا ہے جس طرح کے حدیث میں آتا ہے بلاۃ القت اللہ منش دن اور نہیں اٹھائے جا کے اس کا لطف تھا سوائے اس کے منش منشد یعنی محرف ہو اعلان کرنے والا ہو تعریف کرنے والا ہو اب سمجھتے ہو احناف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی اٹھانا جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ جی ہے کہ حرم میں اگر آپ اٹھائیں گے بلیت منشد کے تو آپ تو مسافر ہیں ابھی آپ نے اٹھایا تو کل آپ پاکستان آئیں گے تو تعریف کون کرے گا دوسری بات یہ کہ حکان حضرات سب مسافر ہوتے ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں تو لہٰذا بہتر یہ کہ اس میں انشاد کی صورت میسر ہوتی نہیں ہے تو نہ اٹھانا سب سے بہتر ہے نہ اٹھانا سب سے بہتر ہے فمن کو تلک ہو بخیر نظر تو پمن کو تلاؤ می جو کہ مارا گیا فہوا یہ کو تلا مقطول بخیر نظر دو بہتر چیزوں پر ہے اب تو جو کرو اب یہ فہوا کا ضمیر کس کو راج ہے وہ کو اب کو تلا مقتول ہے تو مقتول تو مر گیا ہے تو خیر نظر مقتول سے کیسے ہوگا اب نہیں سب جو فہوا مقتول امن کو چلاؤ اب جو مارا گیا فو بخیر نظرے کیا امن مقتول کا حکم اب کا سما کرتا ہوں مکتول فو اے مق... حکم مقطول حکم مقطول ب اراد و ہے بخیر نظرے اب سمجھ گیا ہے فوا اے مقتول یعنی حکم مختول اگر کی ہو کہ زمین اس کو اس مقتول کی طرف راضی ہے لیکن اس سے مراد و رسائے مقدول ہے تو یہ مقتول یعنی حکم مقتول برادر و یہ ان کی مرضی پہ ہے خیر نظرین پر ہے خیر نظر کا کی کیا مانا وہ میں ابھی پہ کہہ چکا ہوں کہ قتل عمد کا موجب تو قصاص ہے لیکن اگر وہ رسا کہ نہیں لینا چاہتے بجت لیتے ہیں تو ان کو اختیار ہے بس اب اس حدیث کی ظاہر پر شوافی نے کہا بس وہ رسائے مقصول کو اختیار ہے قاتل چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو اگر وہ رسا کہہ دے پہ ہم تمہیں ختم نہیں کر پیسے دے دو اور قاتل پیسے دینے پہ راضی نہیں ہے تو شوافی کہتے ہیں کہ قاتل کو مجبوراً پیسے دینے پہ مجبور کیا جائے گا ہم کہتے ہیں سی یہ مراد راض بخیر نظر جس طرح وہ رسائے مقصول ان دو امروں میں جس کو چائے اختیار کر سکتے ہیں کہ ہو یا بیت ہو اسی طرح میرے دوستو قاتل بھی خیر و نظرین ہے کیا مانا اگر وہ کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے اس میں تو قاتل کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اگر وہ کہتے دیت تو یہ بھی بیت بھی کس کے اس میں بھی قاتل کی رضا شامل ہے پیسے نہیں تو پھر کیا کرے بے ٹھیک ہے اما خبردار فو نظر اما کالا یا تو ماں کا دل قتیلے یا کالا آلوم کتیلے وحی ماں کاتیلے یا تنازع ہے نا تو مذہب کی سم نکالو اما یو کالا آلم قتیلے یا تو مقتول وارث کیا کریں دیت لیں من آل یمن, یمن سے نبی تفریح کی ابو شاہ تشریف لائے فقال اکتب لیا رسول اللہ یہ مسئلہ نبی. نبی میرے لکھو کے نبیبول ابو فلان ابو شاہ کے فقال قریشن قریش ان ہاتیا نے کہا خیرا یہ اس لا سے ہے کیا لاخت شوقرا جب نبی پاک یہ فرمایا تو حضرت الفاظ جو نبی علیہ السلط اسلام کے چرچا تھے یہ اٹھ کڑی ہوئی ان اللہ کے نبی کی استثناء فرمائی ہے گھر تو یاد ہو گیا نا ملو ملو سرگرد. ملو ملو ملو ملو اس گھر کی استثناء فرمائی ہے یا رسول اللہ میں نا نظر بھی چنا اس ببر کو جو ہے نا اپنی اپنے گھروں پہ چھتوں پہ ڈالتے ہیں اور مردوں پر خبروں میں بھی ڈالتے ہیں وہ پڑی بڑی تو وقت نہیں تھی لکڑ دو تین لڑک لگ لی نا اور اس کے اوپر یہ گاس ڈال کر گاس کے اوپر مٹی ڈال دیتے جب لکڑ کھا لیتے مزید میں قبول کا یہ طریقہ ہے اس کے چیٹے رکھ لیتے مٹی ڈال دیتے ہیں یہ آپ کے ہاں جو ہے نا بڑا احترام ہے ادھر اتنا نہیں ہے اور مکے سے جو عرفات کے کھڑی جو مقبرہ ہے حضرت جو میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ دو فٹ جگہ خدائی کرنے میز کو ڈال دیتے ہیں پھر تقریباً اس مقبرے سے بدبو بھی آتی ہے اب یہ تو ادھر لوگ ذرا طاقتور ہیں نہ قبریں کودتے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے نان جو گتنا و قبول نہبی صلی اللہ علیہ وسلم عشقرا عش کر کی اجازت ہے کی اجازت ہے ببر کی اجازت ہے کی ببر ببل ببل یہ تو ببل کہتا کہتے ببر چلو سب سے بہتر یہ ہے کہ بخار سرگڑ یہ سب سے اچھی بات ہے اچھا اس لمبی حدیث سے مطلب اگر اس میں مسائل کثیر تھے لیکن ایمان بخار کی سجس کو کیوں لائے ہیں جواب کتابیں حدیث کے لیے یہ کتاب پہ اچھی بند صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آگے جاؤ جی <تصفيق> اخبر نی واہ ببن مونبے مجھے خبر دی واہ ابن منابے نے اپنے بھائی سے یہ دیکھو یہ دو آدمی تھے منابے کے بیٹے ایک تھا واہ ایک تھا حمام ہم تو واہ ابن منبی اپنے بھائی سے جس کا نام حمام ہے تو واہ ابن منبی اپنے بھائی حمام ابن منبے سے یہ خبر دیتا ہے کہ سمی تو ابا ریہ میں نے ابا عرب سے سنا یقول یقرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صاحبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ادمی اکثر و زیادہ حدیث نقل کرنے والا ابا ریہ سے الا ماں عبد اللہ ما من ابن عمر سوائے و امر سوائے ان روایات تھے جو کہ عبداللہ ابن عمر سے تھے نقانیک حالات تو عبد اللہ عمل لکھتے تھے ہمیں لکھتا نہیں تھا تابو ممام انبی اور اب سمجھ گئے ہو تابو یہ کس وا نبی کی موافقت کی ہے معمر نے مامر نے موافقت کی ہے کس ان ہمام ابن البی انبی اور رہ رہا تو ہمام اور واس دونوں کون ہیں بائی ہے اب یہ مسئلہ کہ مام اس نبی سنو ابور فرماتے تو نہیں تھا کوئی اساب نبی سے کوئی ادبی افسر و منی کہ نبی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتا مجھ سے زیادہ یعنی نبی علیہ السلام سے جتنے حدیث سے میں نے نقل کی ہے میری جتنے حدیث سے کسی نے بھی نقل نہیں کیے الا ماکان ماں عبداللہ ابن عمر عبد اللہ ابن احمد عبد اللہ عمر کی روایتیں مجھ سے زیادہ ہیں اور اس کے نتیے کے فیملی کو الا وہ لکھتا تھا میں لکھتا نہیں تھا اس حدیث پر دو اشکار ہیں ایک اشکار یہ کہ حضرت ابا رف خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کیا ہیں عبداللہ ابن امر کی ہیں حالانکہ عبداللہ ابن امر سے زیادہ سے زیادہ سات سو اور آٹھ سو کے درمیان حدیثیں نقل ہیں عبداللہ ابن عمر بن ابلا سے سات سو آٹھ سو کے درمیان حدیث سے نقل ہیں اور حضرت ابی ہو رضی اللہ تعالی عنہ سے پانچ ہزار تین سو چورتر ہیں پانچ ہزار تین سو چورتر ہیں تو پانچ ہزار زیادہ ہوتے ہیں بائیوں کے سات سو زیادہ ہوتے ہیں ہاں پانچ ہزار تو پھر اب آ حدیث میں زیادہ داس ہو زیادہ ہوا ابھی ہاں رض زیادہ ہوا تو پھر ابو ارا نے کیوں کہا کہ امراس عبد نے امر کی روایتیں مجھ سے زیادہ تو اس کا ایک جواب ہے ایک دیکھو زیادت علم ہے اور ایک ہے نقل علم توجہ کرو ایک علم ہے ایک نقل علم ہے تو ٹھیک ہے عبداللہ ابن بن الناس کے پاس ابو ہریرا سے روایتی زیادہ تھی البتہ عبداللہ اللہ عمر سے نشر حدیث کم ہوا ہے بنسبت عبدال کے اس لیے کہ عبیز اور رہے اس کا یا حدیث لینا تھا یا حدیث بیان کرنا تھا عبداللہ اللہ ابن عبداللہ ابن امراس پر عبادت اور زہد اس کا غلبہ تھا تو یہ اکثر زاہدین میں سے تھا اس لیے اس کے شاگرد کم تھے ہم سمجھ گئے حدیث کا مطلب یہ عورت پڑھا دیں کہ عبداللہ عبد اللہ امریکہ سے زیادہ حدیث ہوا نہیں ہے اس سے وہ لکھتا تھا بھی لکھتا نہیں تھا افسوس یہ کہ تھوڑا عورت سے پانچ ہزار ہیں عبداللہ سے عبد اللہ عصر اکثر حدیث, حدیث کیسے ہوا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک دیکھو بل حزیث ہوتا ہے ایک نشر نشر الحدیث ہوتا ہے عبداللہ اللہ امر کے پاس ابو زیادہ سے لیکن نشر میں قلت ہے میں استبار نشر کم ہے میں استبار علم زیادہ آتے ہیں نہیں سمجھو دیکھو آپ کو میں بتاؤں ایک مول ساحب وہ بہت بڑا عالم ہے لیکن اس سے دو یا تین عصل سب پڑا ہے اس لیے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے اس کے شاگردے اس علم میں بہت کم ہے وہ ایک مدرسے میں چلا گیا جس سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو علم میں تو بے شک عبداللہ امر الاس زیادہ تھے لیکن نشر حدیث کے بہت کم ہوئے ہیں اس لیے کہ ان پر زور اور عبادت کا غلبت زیادہ تھا تو اکثر وہ ریاضت میں رہتے تھے اس لیے خاص اور ریاضت سے علم کم نشر ہوتا ہے تم سمجھ شاہ صاحب گجرات کو آدمی بہت اچھا ہے یہاں تک علماء سے سنا ہے حیات النبی کے مدعل مطلب جب اختلاف تھا تو یہ حضرات جب لاہور میں جمع ہوئے فاروق طیب صاحب نے ساتھی کو کہا ہایت اللہ شاہ بخاری کے ساتھ نہ چھیڑو اگر یہ اس سے تم چھیڑو گے تو اگر یہ اس مسجد کی ستون کو سونا کہہ دے تو یہ سونا ثابت کر کے چھوڑے گا اس کے پاس اتنے جلائے گئے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ چھیڑو نہیں لیکن ابھی تم اندازہ لگاؤ کہ شاہ صاحب کے کتنے شاہ ہیں جنہوں نے شاہ صاحب سے پڑمپرا ہے <تصفيق> نہیں ہوا سی اسکول چل گیا <گائزی تصف> <دلتو چل گائزی> لیکن وہ ایک کل آزم ہوگی چلو پھر میری بات ہے نا یعنی مطلب یہ ہے کہ کتنا گنتا ہے لیکن شیر و قرآن پڑھی والے کتنے جا ایک علم کی کثرت اور قلت ہے ایک علم کی نشر ہے تو محمد آج کے پاس علم حدیث زیادہ تھی لیکن اس سے نشر کم ہوا ہے اور ابا پاک کے پاس جتنی حدیثیں آئی اتنا نشر ہوا دلہ دوسرا سوال یہ ہے ابی عورت سے فرماتے ہیں کہ فرمکان یک تو الات تو بو. وہ لکھتا تھا میں لکھتا نہیں تھا حالانکہ بعض رواج میں آتا ہے کہ صحیح ہوا مکتوبات یا بھی ہو یرا ابو کی بھی مکتوبات تھے تو اس کا یہ جواب ہے کہ ابو ارک مکتوبات املا تھے عبداللہ اللہ امر کی مکتوبات ذاتن تھے آپ سمجھ گئے ہو سرگی ہو آبد اللہ کے مکتوبات ذاتی طور پر تھے ابھی حریر کی جو مکتوبات تھے وہ املا تھے یعنی تلامیز نے لکھے تھے اب خود نہیں لکھے تھے اس پچھلے میں فرمایا کہ میں لکھتا نہیں اب تمہاری مشکلات کا نوٹ بھی ہے بہت بڑا نوٹ ہے لیکن تم نے خود نہیں لکھا کیونکہ ترمیز اس سے زیادہ بڑا ہے تمہاری مشکلات کا نوٹ بہت بڑا ہے اس سے زیادہ ہے اس سے بہت زیادہ ہے لیکن تم نے خود نہیں لکھا ہے طلبا لکھا ہے قرآن عظیم کے نوٹ ہیں اس کے اتنے تین جلدوں میں ہیں لیکن تم نے نہیں لکھے طلبان لکھے ہیں اب نہیں سمجھتے ہو اگر میں کہوں کہ میں نے کچھ نہیں لکھا تو ٹھیک ہے نا میں نے تو کچھ نہیں لکھا اگر میرے مکتوبات کے لیے لکھتی ہیں تو نا لکھا ہے تو اب بولے خود نہیں لکھے نہیںڑ میں پو چلو پہلے اس حدیث کا ترجمہ سنیں پھر اس پر تھوڑا سا باس ہوگا اس کو غور سے سنیے گا جب سب نبی علیہ اللہۃسلام پر درد بیمار ہوئے تکلیف درد زیادہ ہوا پارجی کی کتابیں لے آؤ میرے پاس پھر لم کتاب اب تو بولم لکھوں گا میں تمہارے لیے یا کہ کیا ہے اق تو بلكم كتاب لكھتا ہوں میں تمہارے لیے كتاب لات باز ہو كہ نہیں ہوگے تم اس کے بعد نظیر اثلا میں گھر آ میں تمہارے لیے لكھوں تم گمراہ نہ ہو جاؤ قال عمر و عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب جو نبی علیہ السلام پر درد یعنی تکلیف زیادہ ہے وندنا کتاب اللہ ہس ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے بس ہی ہمارے لیے کافی ہے نبی علیہ السلام کے پاس کاغذ مت لاؤ اس لیے کہ اگر تم لاؤ گے آپ صلاح لکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی بخو سواگت آپس میں اختلاف ہوا کسی نے کہا لیا پرچی لے آؤ قلم دوا نہ لاؤ نہ لاؤ واقعہ شہر زیادہ ہو گیا جیسے بات گلربا کر رہی ہوں گے صبح کی پرندوں کی سرحدی ہے صبح ہوتی ہے نا پرندے برف کی ہوتی نا کیا کرتی شور مچا بات کچھ بھی نہیں ہے لیکن زیادہ دو ترے دو ترے دکتے ہو تو کسی نے یہ تو نہیں ہوئے واقع سر اللہ باد کیا ہوا کالا حضرت کو غصہ آیا پڑا مجھ سے مانا اور جا کرے منت سے چلو ملائندین جی النازو نئی مناسب سمے میرے دربار میں میرے پاس اطناز اختلاف کی صورت برپا کرنا حدیث مکمل ہو گئی میرے پیشاب نو سنجیوں حدیث مکمل ہو گئی بس حدیث مکمل ہو گئی اب جب یہ حدیث ابن عباس طلباء اکرام کو کسی مدرسے میں سنا رہے تھے ابن عباس حاصل یہ یہ چیز کسی مدرسے نے سنائے تو فاخارا جا تو عباس اس مدرسے سے اس سے جب نکلے تو رضیت رضیت ما رسول ما بین رسول اللہ و بین شرم ہائی دیکھنا مولانا سیفرحمان صاحب کے والد مختر وہ کبھی کبھی فرما کرتے تھے کہ مدرس مولوی کی مثال جو ہے ٹانگے کے گوڑے جیسا ہے گوڑا ہوتا ہے ٹانگے کا ٹانگے جانتے ہیں نا ٹانگے کا جو گوڑا ہوتا ہے نا اس کی مثال ہوتی ہے جب وہ گوڑا ٹانگا کھینچتا ہے تو مالک اس کو خوب چنے کھلاتا ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر از ڈال کے کہتے ہیں جا تھی دیکھا ابھی دوسرا گوڑا دیکھیں کہتے ہیں یہ مدرسوں کا حال ہوتا ہے درس ہے تو چلے دیکھ کر تجریت کروا کے جب برا ہو کہتے جاؤ ہم کسی کے کیا پوچھتے کہ ہمارے وہ میرے کو کیا ہو رہا ہے طبیعت میں خراب ملے الگ طبیعت میں خرابی ہی بلڈ پریشر ہائی حافظہ کمزور سی گا ذریعے سی گا نا بلڈ پریشر خطرناک شیئر پانچ سو ملی گرام ساری گرمائش اور محترم زویج جناب مدرس پرکٹس تو جو کووانیل تھا پرکٹس یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہیں یہ بہت خطرناک میں تو ان چیزوں کی بالکل پرواہ ہی نہیں رکھتا پرواہ ہی نہیں کرتا لیکن یہ بہت خطرناک بیماری اچھا فرمائے نبی پاک میرے قریب سے میرے منزل سے اٹھ جاؤ بلائے قریب اہمیت تنازع میرے پاس میں لڑائی کرنا جھگڑا کرنا منازعہ کرنا ہاں یہ مناسب اور جائزہ نہیں تھا بس اب فخارا جنگ فخارا جنگ ابن عباس معاشی نے دیکھا ہے ابن عباس کہاں سے ہوا اس مکان سے جس مکان میں ابن عباس حدیث بیان کر رہے تھے آج یہ حدیث ابن عباس کب بیان کرتے تھے اس واقعے سے بہت بار اس لیے کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تھا اس مجلس میں ابن اباز صاحب نہیں تھے جی. بڑے بڑے شخصیات جمع تھے اس لیے اس مجلس میں ابن افاس موجود نہیں تھے تو نہیں تھے تو میں نے اس لیے عجز نے کہہ دیا کہ فخارجہ ایسے آگے حدیث ختم ہو گئی ہے ہر مقامی تحدیث جب اس حدیث کو دار اسلام بیان کرتے ہیں جب بیان کی تو مکان تحدیش سے جب نکلے تو یہ بولو کہنے لگے ان رضیت کل رضیت بے شک مصیبت سبھی سب سب یہی مصیبت ہے اِنَّ بے شک مصیبت پریشان ہے کل رضیت یہ ساری یہی مصیبت ہے آپ نے نہیں لکھا آپ نے نہیں لکھا یہ بہت بڑی مصیبت ہے یا کن الرزیت بے شک مصیبت کل رضیت ہر وہ مصیبت مصیبت کون سی ہے ماہال بہن رسول بین قطعی وہ کہ نبی اس کے لکھنے میں حائل ہو گئی ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے وہ جو چیز نبی علیہ السلام اور تحریر نبی کے درمیان حائل ہوئی ہے وہ مصیبت ہے وہ کیا چیز ہے التنازو اور اللغتو شور شرابہ ہے اب سمجھ گئے ہو بھائیوں ففارجہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے تو پہلے ان نہ رضیت کل نہ کا معنی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جائیں گے دیکھو یہ علم رضیت کل رضیت یہ کلام کس کا ابن عباد صاحب کا ہے یہ ابن عباس صاحب کا کلام جو ہے اس میں دو معانیوں کا استعمال ہے ایک استعمال یہ کہ ابن عباس صاحب کو یہ شبہ ہوا کہ شاید نبی سلاط وسلام اگر کوئی لکھتے تو ہم آہن فیت کے بارے میں کچھ لکھتے